اللہ رحمٰن الرحیم السلام علیکم لرنرز لیکچر نمبر 24 کنزیومر بینکنگ اور جیسے کہ آپ کے علم میں ہے ہم اس وقت جو ٹاپک کور کر رہے ہیں پچھلے کچھ لیکچر سے اور انشاءاللہ اگلے دو لیکچر تک ہم اس کو مکمل کریں گے وہ ہے بیس آف دا پیرامڈ اکنامک پیرامڈ کا کانسیپٹ اور جیسے کہ آپ کے علم میں ہے ہم نے اس کو پہلے بڑا براڈلی ڈسکس کیا اور اس کو ڈسکس کرنے کا اس کی جو سارے ریلیونٹ چیزیں ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد جو تھا وہ ایک جو فائنینشیل ایکسکلوژن کا جو ایشو ہے ہمارے یہاں ڈیولپنگ کنٹریز میں ایمرجنگ مارکیٹس میں جس میں پاکستان بھی شامل ہے یہ کانسیپٹ تھا اور اس بیس آف دا پیرامڈ میں جیسے کہا گیا کہ نیکسٹ فور بلین پیپل اس کے اندر اسائڈ ہی کرتے ہیں اور ان کنٹری لائک پاکستان اس میں جا رہا ہے افریقہ ایشیا لیٹن امیریکا اور اس کے ساتھ ساتھ ایسٹرن یورپ بھی شامل ہیں تو اس میں پاکستان بھی ایک طرح سے اسی ریجن میں فال کرتا ہے تو ہم نے پریویس کچھ لیکچرز میں یہی باتیں آپ سے ڈسکس کی اسی کے متعلق جو ریلیونٹ فیکٹس تھے جو فگرز تھے اور جو انالیس تھی بیسڈ آن اے رپورٹ بائی ایف سی آئی ایف سی وہ ہم نے آپ سے شیئر کی تھی تو ہم نے پہلے آپ کو ایک برادر پکچر دی تھی بیس آف دا پیرامڈ کی ہم نے بتایا تھا یہ ہے کیا اس کے اندر جو اتنے لوگ ریسائٹس کرتے ہیں کہ مختلف ریجنز ہیں ان کا پیٹرن کیا ہے ان کا کنزیومر ایز اے کنزیومر ان کا پیٹرن کیا ہے ان کی پرچیزنگ پاور کا کانسیپٹ کیا ہے یہ ایک براڈر ہم نے آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا اور اس کے بعد لاسٹ لیکچر میں ہم نے فوکس کیا تھا فائنینشیل uh, جو انڈسٹری ہے ود دس بیس آف دا پریمنٹ سیگمنٹ میں اور اس میں ظاہر ہے جو آپ کو بتایا گیا کہ سارے اس رپورٹ میں بڑے ڈیٹیل میں سیگمنٹ جو ہیں سیکٹر جو ہیں کور کیے گئے ہیں لائک فوڈ ہاؤسنگ انرجی ٹرانسپورٹیشن ہیلتھ تو اس کے ساتھ ساتھ فائنینشیل سروسز کو بھی کور کیا گیا ہے تو فائنینشیل سروسز میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ یہ وہ ایریا ہے جس کے اندر اب مائکرو فائنانس جو ہے ایک کانسیپٹ بہت تیزی سے پریولینٹ ہو رہا ہے تیزی سے ایمرج ہو رہا ہے اور پاکستان میں بھی اس کی بہت آپ دیکھیں کہ اس کو پوٹینشیل نظر آ ہے اور نئے نئے مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنس جو ہے وہ ایمرج ہو رہے ہیں اور دے ہیو اسٹارٹڈ پوزنگ چیلنج ٹو دا ٹریڈیشنل بینکنگ پلیئرس جو فائنینشیل کمیونٹی کے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ چیلنج پوز کر رہے ہیں ود ان ریمیننگ دا ریگولیشن پرمٹنگ دا ریگولیشن بائی اسٹیٹ بینک آف پاکستان اینڈ اڈر ریگولیٹری تو وہ جب آ کے خاص طور پہ ریسنٹلی کچھ مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنس کو اسٹیٹ بینک نے لائسنس ڈپازٹ ٹیکر کے حیثیت سے ان کو ایک طرح سے اجازت دی تو اب وہ سیونگس کے جو پروڈکٹس ہیں وہ آفر کر رہے ہیں لیبریٹری سائٹ پہ تو اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو ٹریڈیشنل بینکرز ہیں وہ بھی اس چیلنج کو انڈرسٹینڈ کریں اور دیکھیں کہ اگر یہ ان کے ایک طرح سے جسے کہتے ہیں ٹرف میں آ رہے ہیں تو اس کا کیا امپیکٹ ہے تو یہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جو فائنینشیل سیکٹر اس کا ایک جو امپیکٹ ہے بی او پی سیگمنٹ کی پاپولیشن پہ وہ یہ ہے کہ جب آپ بینک میں اکاؤنٹ کھلواتے ہیں تو یو ایک اسٹیبلشڈ اے فارمل آئیڈنٹی جو ابھی تک مسنگ تھی جس سے وہ محروم تھے تو اس فائنینشیل آئیڈنٹی اس فارمل آئیڈنٹی کا ایک ایک سائیکلوجیکل ایک کانفیڈنس بوسٹنگ کا افیکٹ ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ایک اس معاشرے کا جو فارمل آپ کہہ لیں کہ سیکٹر ہے جو اکانومی ہے اس کا حصہ تصور کرنے لگتے ہیں اور اس کا ایک اہم, اہم امپیکٹ آتا ہے اور اصل مقصد اس ساری رپورٹ کا اس کی انالسس کا اور اس میں جو پھر ریکمنڈیشنز ہیں جو کیس اسٹڈیز ہیں اس کا بھی مقصد یہ ہے کہ اس بیس آف دا پیرمڈ کے جو پور ہیں جو کہ جن کا اپ ٹو تھری ڈالر پر انم ان کی جو انکم ہے ان کو انٹیگریٹ کیا جائے ان کا جو انفارمیلٹی کا جو پورٹی کا ٹریپ ہے یا وہ جو کہتے ہیں کہ پرورٹی کی جو پرائس پے کرتے ہیں بینگ پور ان کو اس سے نکالا جائے اسٹریپ سے تو یہ سب ہم نے ڈسکس کیا تھا تو فائنینشیل سیکٹر میں جب ان کو انٹیگریٹ کرتے ہیں تو اس میں جو پہلا فائدہ آپ کو آئیڈینٹی کا بتایا پھر ان کو اس کے ساتھ ساتھ بہت سی کنوینینس ان کو اٹین ہوتی ہیں لائک دے ڈونٹ نیڈ ٹو کیری کیش ونس دے آر بینک کسٹمر وہ ان کو کراٹ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے وہ چیز کر لیتے ہیں تو جو پہلے ایک ایلیمنٹ آف سیفٹی تھا جو مسنگ تھا سیکیورٹی کا وہ ان کو جب بینکنگ سیکٹر میں آتے ہیں اکاؤنٹ کھولتے ہیں کریڈٹ کارڈ لیتے ہیں یا چیک بک ایشو ہوتی ہے تو کیش نہیں کیری کرنا پڑتا تو ان کو اس چیز کی سہولت ہو جاتی ہے ساتھ ساتھ جب ان کی دوسری جگہ جب پرچیزنگ کرتے ہیں تو جو فائنینشیل سیکٹر سے لنک جو ریٹیل سیکٹر ہے وہ ان کو ہیلپ کرتا ہے تو یہ سارے فائدے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ انڈائریکٹ بھی بینیفٹس ہیں جس میں ہیلتھ سیکٹر ہے ایجوکیشن سیکٹر ہے یا وومن فوک ہیں وہ بھی جو کچھ کنٹریز uh, میں اس کی مثالیں دی گئی ہیں کہ وہ اس میں ہیلپ کرتی ہیں تو یہ اس پچھلے لیکچر کا یہ تھا پھر ہم نے تین ڈرائیونگ فورسز آپ کو بتائیں ایک تو یہ جو مائکرو فائنانس کا ایمرجنس اور یہ چیلنجز پر کر رہا ہے اور ظاہر ہے ان کے لیے ہے. دوسرا جو امپورٹنٹ فیکٹر ٹیکنالوجی کا ہم نے آپ کو بتایا کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے فائنانس سیکٹر میں جو امپورٹنٹ ہے کہ کنوینینس ہو جاتی ہے اور جو ڈسٹنسز ہیں وہ ریڈیوس ہو جاتے ہیں اور اس میں خاص طور پہ جو, جو ہیں, ٹیلی کمیونیکیشن جو موبائل آپریٹرز ہیں فون کے انہوں نے بہت ایک اہم رول ادا کیا ہے اور دیکھا گیا ہے کہ اس میں بہت ریپڈ گروتھ ہو رہی ہے اس میں کنٹری لائک بنگلہ دیش انڈیا اور افریقہ کی کافی کنٹریز کا ذکر آیا کہ انہوں نے اس میں بہت پروگریس کی ہے اور پاکستان میں بھی اس کا پوٹینشیل ہے اور ہمیں چاہیے کہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس چیز کو آگے بڑھائیں اور ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہے جو بعد میں کنوینئنس پرووائڈ کرتا ہے ایکسیسیبلٹی پرووائڈ کرتا ہے ٹرانسفر آف فنڈس کی بات ہم نے کی وہ پرووائڈ کرتا ہے اور اس میں جو تیسرا ایلیمنٹ تھا وہ ہیوج اماؤنٹ آف فائنینشیل فلوز اکراس دا بارڈر جو کہ اس وقت ایسٹیمیٹڈ فرام بی او پی ٹو بی او پی تھری بلین ڈالرس کی جو اس وقت فگر بتائی گئی ہے لیکن خیال ہے جو ایسٹیمیٹڈ ہے کہ بائی 2012 یہ ایک ٹریلین ڈالر تک پہنچ جائے گی تو اس فائنینشیل فلوز کو جو کیپچر کیا گیا ہے جو بتایا گیا ہے جو ابھی تک اگنور کیا گیا تھا تو اس میں یہ لیکچر میں ہم نے آپ سے شیئر کیا کہ اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ ایک انڈیویجل لیول پہ تو آلریڈی ہو رہا ہے کہ جو باہر سے ریمیٹنس آتی ہے جو آپ جو فیملیز کے لوگ باہر کام کر رہے ہیں فیملی ممبرز ہیں جو وہ ہیں جو بھیجتے ہیں تو یہاں ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ پرچیزنگ پاور امپروو ہوتی ہے ہاؤسنگ کے حوالے سے دوسرے اکوپمنٹ لیتے ہیں اور جو اپلائنسز ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کی دوسرا جو چیز دیکھی گئی ہے جو اس کے علاوہ جب یہ ایک سوشل اکنامیکل ڈیولپمنٹ میں ہیلپ کرتی ہیں یہ ریمیٹینسز اور آپ کو پتا ہے پاکستان میں اسٹیٹ بینک اس کو بہت انکریج کرتا ہے اور بینکوں کو انسینٹوز دیے جاتے ہیں اور بینکوں کو یہ امفیسائز کیا جاتا ہے کہ جو فورن ریمیٹنس باہر سے آتی ہیں تو اس کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے اور جو اس کے بینیفیشریز ہیں کو ایک طرح اچھی سرویس پرووائڈ کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک بہت اس معاملے میں پرٹیکولر ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو فورن ریمیٹنس آتی ہیں اس کے جو بینیفیشریز ہیں جو اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں ان کی انکنوینسز ان کے جو کنسٹینٹس ہیں جو ان کی پرابلمس ہو ان کو پرایورٹی پہ اٹینڈ کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ انڈیویجل لیول پہ جو اس کا اکنامک بینیفٹ ہے میکرو اکنامک جو کنٹری کے لحاظ سے ہے کہ جو فورن ریمیٹنس کے پاس آتی ہے جیسے ہم سب جانتے کہ فورن ایکسچینج ریزروز the improvement in the credit rating of the country جس کے فائنینشیل فلو زیادہ ہوں گے جن کو فورنس چینج ارننگ زیادہ ہوگی تو اس کی جب کریڈٹ انٹرنیشنل ریٹنگ گلوبل ریٹنگ امپروو ہوگی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کی کنٹری میں آئے گی اور ظاہر یہ ہم سب جانتے ہیں کہ فوراً ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے آنے سے جو ان کا کیپٹل آتا ہے جو ان کے ساتھ ان کا نو ہاؤ آتا ہے وہ ملک کی آپ کی کنٹری کی میں ہیلپ کرتا ہے تو یہ ایک اہم اس کا کنٹری لیول پہ بینیفٹ ہے اور اس کو بیس آف دا پیرامڈ میں یہ جو سیکٹر ہے اس کو اس کے پوٹینشیل کو ایکسپلائڈ کرنے کی لیوریج کرنے کی ضرورت ہے ساتھ ساتھ ایک اہم جو خاص طور پہ بینکنگ انوویشن کی بات ہے اور جو کچھ کنٹریز میں ہو رہا ہے اور ہمارے یہاں بھی کوشش ہے کہ اس کے حوالے سے ریگولیٹری جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو اکارڈنگلی امینڈ کیا جائے ریگولیٹری ریکوائرمنٹس نئی پرپوز کی جائیں اور وہ یہ ہے کہ یہ جو فائنینشیل فلوز ہوتے ہیں کسی حد تک پریڈکٹیبل ہوتے ہیں تو جو بینکس ہیں وہ فائنینشیل انوویشن کے تحت ان کو سیکورٹائز کریں اس کو پروڈکٹ بنا کے آگے سیکنڈری مارکیٹ میں اس کو سیل کر کے چیپر سورس آف فنڈز جنریٹ کریں جو ان کو سپلیمنٹ کرے گا ایگزسٹنگ سورسز آف فنڈز کو جو کسٹمر ڈپازٹس ہیں یا انٹر بینک مارکیٹ کے ریٹس ہیں لیکن یہ چونکہ فنڈز چیپر اس پہ ہوں گے تو بینکوں کی جو کاسٹ آف فنڈس امپروو ہوگی تو دے ول بی ایبل ٹو پاس آن دیٹ بینیفٹ ٹو دا کسٹمرس ان ٹرمز آف بیٹر پرائسنگ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے کس طرح ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ بینیفٹس ہیں تو یہ ساری چیزیں جب ہم نے فائنینشیل سیکٹر کے اس میں ڈسکس کی اور یہ ہم نے جو ریپ کیپ کیا تو اس میں سوال جو اکثر ہم کرتے ہیں کہ سوالات ہونے چاہیے انکوائری پروسیس کو ہم انیشیٹ کریں تو اس میں یہی سوال اٹھتا ہے کہ کیا پاکستان میں ہم اس اپرچونٹیز کو ان کیش کر رہے ہیں کیا ہمارے جو بینکس ہیں کیا جو ان کا سیٹ اپ ہے وہ اس اپرچونٹیز کو دیکھ رہا ہے کیا وہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ یہ جو مائکرو فائنانس سیکٹر سے جو چیلنج آ رہا ہے یا ٹیکنالوجی کی جو اس میں امپلیمنٹیشن ہے وہ کہاں پارٹنرشپ کر سکتے ہیں کہاں کولابریشن کر سکتے ہیں اور یہ جو فائنینشیل فلوز آ رہے ہیں اس کو کس حد تک وہ کر سکتے ہیں تو یہ اور اس کے علاوہ بہت سے سوالات جو آپ کے ذہن میں اٹھے ہیں اس کو ایک طرح سے Uh, لانے کی ضرورت ہے اینڈ وی ہیو ٹو سیک آنسرز ٹو دیٹ تو یہ ایک طرح سے بریف ریٹیپ تھا اس کا یہ اب ہم آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں بٹ بفور وی ڈو دیٹ لیٹ سی فار اے وائل جسے کہتے ہیں نا کہ اٹس اے ریفلیکشن ٹائم ناؤ ہم نے 23 لیکچر کمپلیٹ کر لیے ہیں اور انشاءاللہ جو ہمارا یہ پروگرام ہے 45 فائیو کا آپ سمجھ لیں کہ وی آر ناؤ آن دا ہاف مارک جسے وہ کہتے ہیں نا پازیٹو تھنکنگ دا گلاس از ہاف فل اب ہم نے انشاءاللہ جو باقی جو ہمارے پروگرام کے تحت ہے ہم نے اس کو کوشش کرنی ہے کہ اسی پیس سے اسی کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہم نے یہاں پر کوشش کی ہے اس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں یہاں جو امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کہ کیا یہ ہماری ایک کوئی مائل سٹون یا منزل ہے لیکن اگر آپ کو یاد ہو ہم نے شروع کے لیکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ جو لرننگ پروسیس ہے اٹس این آن گوئنگ پروسیس جس کو ہم کہتے ہیں نا فرام کریڈل ٹو پالنے سے لے کر کبر تک یہ ختم نہیں ہوتا اور جس کے متعلق ایک سینگ ہے کہ یو نیور ارائیو جرنی از دا ریوارڈ تو یہ ہماری آن گوئنگ ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج ہم نے ہاف اے مائل کر لیا ہے یا فورٹی فائیو لیکچرس کرنے کا دس پروسیس ول گو آن اور ہم نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ لرننگ از اے ڈائنیمک پروسیس اٹس اے ڈائنیمک پروسیس یہ اسٹیٹک نہیں ہے کیونکہ لرننگ کا کانسیپٹ یہی ہے کہ یو تھنک اینڈ یو یو ڈو تھنکنگ اینڈ ڈوئنگ کا کانسیپٹ ہے تو اس کو مدنظر رکھتے ہوئے اگر ہم یہ کہیں کہ جو ہم نے کنزیومر بینکنگ کا کورس شروع کیا تھا کیا یہ کورس صرف تھری کریڈٹ آورس کے آرس کے حوالے سے ہے کہ ہمارے ایم بی اے پروگرام کا حصہ ہے ہم نے تھری کریڈٹ آرس ارن کرنے ہیں تاکہ الٹیمیٹلی جب ہمیں ایم بی اے کی ڈگری وارڈ ہوگی تو اس کا یہ حصہ بنے گا دیٹ از ون تھنگ دیٹ از نیسری دیٹ یو ہیو ٹو ڈو اٹ بٹ ہم نے اس کے بیانڈ دیکھنا ہے ہم نے صرف نہ صرف کنزیومر بینکنگ کے حوالے سے جاننے کے حوالے سے جو شروع میں ہم نے آپ کو آبجیکٹوس بتائے تھے اس کورس کو اس کو دیکھنے کے حوالے سے لیکن ضرورت اس چیز کیا ہے اور ہم نے ساتھ ساتھ اس چیز کو امفرسائز کیا کہ اس کو ہم ایک روٹین کا کورس نہ لیں آپ نے ماشاء اللہ سے دوسرے سبجیکٹس پڑھے ہیں دوسرے کورسز پڑھے ہیں اس میں اندر آپ کی جو ہے لرننگ کا کی نالج ہے وہ کانسیپٹ بڑھا ہوگا لیکن یقیناً ہم نے جو آپ کو لرننگ پروسیس کی بات بتائی کہ آپ ڈیٹا لیتے ہیں آپ انفارمیشن نالج اس کے بعد انڈرسٹینڈنگ اور وزڈم ڈیولپ کرتے ہیں تو ہماری کوشش یہی ہے اور ہم آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہے ہیں کہ یہ انڈرسٹینڈنگ اور وزڈم کا کانسیپٹ جو ہے نا اس کو ساتھ ہم لے کے چلیں تاکہ یہ جو چیز ہے اس کا وہ جو ایک منڈین جو کہہ لیں کہ روٹین کی جو ایکسرسائز ہے ایک کورس کو کمپلیٹ کرنے کی وہ نہ ہو کہ آپ نے اتنے لیکچرز کر لیے اتنے لیکچرز باقی ہیں اور آپ نے نوٹس پڑھ لیے اور آپ نے پھر امتحان دے دیا تو ایسی بات نہیں ہے بلکہ ریفلیکشن ٹائم کا مطلب یہی ہے کہ اب اس سٹیج پہ ہم تھوڑا سا پاز لیں اور یقیناً آپ لوگ اپنے مڈ ٹرم سے بھی فارغ ہو گئے ہوں گے یہ ظاہر ہے ایک ان اے وے اس کی ریکوائرمنٹ تھی اور آئی ہوپ کہ یو مسٹ ہیو ڈن ویل ان دیٹ اور آپ نے جو بھی اس کی ایگزامنیشن کے حوالے سے جو کانسیپٹ ہوتا ہے بہرحال وہ ایک سارٹ آف sort of وہ بھی ایک ریفلیکشن کا حصہ ہے تو یہاں جو ہم ریفلیکشن کی بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ آئیے تھوڑی دیر کے لیے ہم رک کر یہ سوچیں یہ دیکھیں کہ جو ہم یہ کر رہے ہیں یہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں جو ہم نے ابھی تک کیا ہے اس کی ہماری لرننگ میں کس حد تک ہیلپ ہوئی ہے جب ہم ریفلیکشن کی بات کرتے ہیں تو ریفلیکشن سے مراد کیا ہے؟ جو ہم نے پاز کی بات کی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم رک جائیں گے دا پوائنٹ از for a while and think ke ye jo jo humne abhi tak ki exercise ki hai jo hum iske andar involve hain iske humne kya gain kiya hai aur jo important cheez hai ke let's ask the question We refer karte hue usi note ko jo first lecture ke aakhir mein humne aapko diya tha ke what is which, uh, the question is what light lies at the heart of our work jo hum jo kar rahe hain isko hum ye dekh rahe ریلیٹ کرتے ہیں اپنے اس کے ساتھ اور ہم نے یہ بھی یہ دیکھنا ہے کہ جب ریفلیکشن کا بات آتی ہے تو اس سے کانسیپٹ وہ تھوڑا سا لوگ اس سے سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت تھیوریٹیکل ہے یا فلسفیکل ہے ایسی بات نہیں ہے بلکہ بزنس ایریا میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بزنس ایگزیکٹیوز ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ریفلیکشن کا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے ہم بہت بزی ہیں تو جو بزی ہونے کا کانسیپٹ بھی ہم نے اس کو کرنا ہے کہ دیر ڈفرنس بٹوین بینگ بزی اینڈ بینگ نے ضرور آرگنائزیشل بہیویئر میں اس چیز کو پڑھا ہوگا کہ جب ہم بات کرتی ہیں پروڈکٹیوٹی کی وہ ہوتا ہے افیکٹیونیس اور افیشئنسی کے حوالے سے اگر آپ افیکٹیونیس اور افیشینسی کو مینٹین کر رہے ہیں تو پھر آپ پروڈکٹیو ہیں تو خالی بیزی ہونا دا لک بزی از ناٹ فرینکلی از دی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ وہ ہے تو ہم نے جب اس کو دیکھنا ہے تو یہ سوال جو کرنا ہے اپنے سے ریفلیکشن اس سے سارٹ آف سیلف ڈائلگ اپنے ساتھ یا یو لسن ٹو یور فیلنگس کہ جی آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے پیچھے مقصد کیا ہے اس کا ایک بنیادی مقصد کیا ہے بے انسان تو جب ہم نے یہ ریفلیکشن کی بات کی تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح اپنی اس اسٹریڈلنگ کو ریلیٹ کریں اور جو ضرورت اس وقت آتی ہے کہ جو ہمارے ایزمپشنز ہیں جو ہمارے ایک طرح سے جو اس کو ہم نے ریسیس کرنا ہے اگر آپ کو یاد ہو جب ہم نے بزنس ماڈلس کی بات کی تھی تو اس میں جب ہم نے 2007 کے کرائسس کی بات کی تھی تو یہ بتایا گیا تھا یا آپ شیئر کیا گیا تھا کہ جو بینکنگ کے فنڈامنٹلس جو ہیں وہ چینج نہیں ہوئے جس میں رسک ٹیکنگ اور دوسرے کانسیپٹس تھے لیکن ایزمپشنس چینج ہو گئے ہیں آنے والے وقتوں میں موجودہ وقت میں ایزمپشنز ہیو ٹو بی ری ڈرون ٹو بی تو یہاں بھی وہی کانسیپٹ ہے کہ یہ جب ہم لرننگ کر رہے ہیں یہ لرننگ پروسیس میں انوالو ہیں تو کیا ہماری جو ایزمپشنز ہیں ہم نے اس کو ایک سے ری کرنا ہے ری سیس کرنا ہے کہ جو موجودہ حالات ہیں جو آنے والے حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ویلڈ ہیں یا نہیں اس کے بعد اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اوپر سیلف امپوزڈ یا ایکسٹرنلی امپوزڈ بھی بہت سے جو کنسٹینٹس لے آتے ہیں کہ ایسا ہے تو ان سب چیزوں کو یہ ریفلیکشن کا حصہ ہوتے ہیں پھر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم لوگ اس میں شب شامل ہیں کہ ہم لوگ وہ کہتے ہیں نا ہیبیچوئل وے آف تھنکنگ اینڈ ڈوئنگ ہم ڈاؤن لوڈ کر دیتے ہیں جو کوئی پرابلم آتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ پرابلم پہلے کیا تھی اس کا کیا سولوشن تھا ہمارے کوئی نئی لرننگ کوئی نئی انسائٹ ڈیولپ نہیں ہوتی تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس جو ڈاؤن لوڈنگ کا کانسیپٹ ہے یہ ہیویچوئل وے آف تھنکنگ اینڈ ڈوئنگ اس سے نکلیں بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ جو ایمرج ہو رہا ہے جو فیوچر آ رہا ہے جس کا ہم حصہ ہیں ہم اس ہول کا حصہ ہیں جیسے آپ سے ڈسکس کیا گیا جو سسٹم ڈائنمکس کا کانسیپٹ ہے وی آر پارٹ آف اے ڈائنمک سسٹم یہ ایوالو ہو رہا ہے جہاں یہ اپنی ایگزٹنس کو ایک طرح سے پرزرو کرنے کے لیے لیکن ساتھ ساتھ اس میں وہ ایلیمنٹس بھی کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ اس کو ایوالو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کا ایک حصہ ہیں ہم اس کا ایک پارٹ ہیں تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس کے اپنے رول کو محسوس کریں اور اس نوٹ کے اندر جو ہم نے کتاب جس کا نام پرزنس ہے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس کے کو آترس سے چار جنہوں نے انٹرویوز کیے تھے اور بہت ڈیٹیل میں پھر انٹرویو کے بعد یہ کتاب اس کا ایک نتیجہ تھی اور ظاہر ہے اس لحاظ سے یہ بڑی منفرد کتاب ہے اور یہ انٹرویو انہوں نے کیے تھے سائنٹسٹ کے ساتھ جو جنہوں نے بہت سے انوینشن کی ہیں ان کے ساتھ بہت سے آنٹرپرونرز جنہوں نے بڑی سکسیزفل بزنسز فارم کی ان کو رن کیا ان کے ساتھ ان انٹرویوز کیے تھے تو اس انٹرویوز کا جو مقصد تھا تو یہ دیکھنا تھا کہ ان لوگوں نے بڑی بریک تھرو اچیومنٹس کی ہیں جنہوں نے بہت اہم رول ادا کیا ہے کانٹریبیوشن کیا ہے سوسائٹی میں تو وہ کیا چیزیں تھیں جس کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ کر پائے تو اس کو یہ کتاب آپ کو اگر آپ ویب پہ جائیں گے یا گوگل میں اس کا نام ڈالیں گے تو یہ آپ کو اس کے ریفرنسز اور اس کا وہ ملیں گے اور دیئر اس وی کین ارچ ون شوڈ ریڈ دس بک کی یہ بہت اہم کتاب ہے اس حوالے سے کہ جو انسانی فیوچر ہے جو چینج ہے ہم لوگ جس میں ہم لوگ انوالو ہیں ہم کس حد تک اس کو اپنے آپ کو ایکٹو پلیئر بناتے ہیں یا کہ ہم پیسولی ایک سائڈ لائن پہ کھڑے ہوئے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو اس کتاب کا جو ایک طرح سے آپ کہہ لیں جو اسپرٹ ہے اس کا جو نچوڑ ہے ساری وہ یہی ہے کہ وی آر پارٹ آف اے ویری ڈائنامک ایوالونگ پروسیس جو ریفلیکشن کا کانسیپٹ بھی یہی ہے اور اس میں پھر ہم یہی دیکھنا چاہیے ہمیں کہ ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم پر جسے کہتے ہیں کہ ہم ایونٹس کا شکار ہیں ہمارا جو مینٹل ماڈل کا ہم نے آپ کے ساتھ کانسیپٹ شیئر کیا کیا ہم صرف ایونٹس کی لیول تک دیکھ رہے ہیں یا ایونٹس کے بعد جو پیٹرن ہیں جو انڈر لائنگ اسٹرکچرز ہیں اور ہمارا جو ذہن جس طرح سوچ رہا ہے اس میں ہم نے کس طرح تبدیلی لانی ہے اور یہ چیزیں جب ہم نے سائنس کی انوینشن کی بات کی یا آرگنائشل بہیویئر کی ٹرانسفارمیشن کی بات کی تو یہ وہاں چیز بھی اپلائی ہوتی ہے تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھیں ایکٹیولی ناٹ پیسولی اور پھر جب یہ بات ہوئی تو اس میں ذکر ہے کہ جو جنہوں نے جو جو سالک کے نام سے جو بندہ تھا جس نے پولیو کی ویکسین ایک طرح سے انوینٹ کی اور اس نے ویکسین کی انوینشن کے بعد کتنے ملینز لائف سیو کی تو اس انوینشن میں اس سالک نے یہی کہا کہ میرا جو پہلا جو میں نے اسٹیپ لیا کہ جو کنونشنل وزڈم تھی جس کو لوگ کہتے تھے یہ نہیں ہو سکتا تھا میں نے کہا یہ کیوں نہیں ہو سکتا اور پھر اس نے جو چوائسز بقول اس کے جو میرے پاس تھیں وہ چوائسز میں نے ایک طرح سے اویل کی اور الٹیمیٹلی پولیو ویکسین انوینٹ کی اور آپ کے سامنے ہے کہ پولیو ویکسین کی انوینشن سے کتنا ایک طرح سے ریولیوشن آیا ہیلتھ کے اندر اور کتنا اس کا فائدہ ہوا تو یہ ایک مثال اس چیز کی طرف انڈیکیشن کرتی ہے کہ ہمارے پاس چوائسیز ہوتی ہیں والو کرنے کی ہم اپنے آپ کو انڈیویجولی یہ نہ سمجھیں کہ جی ہم میں تو کچھ نہیں ہے کیپبلٹی نہیں ہے یہ سیلف اویئرنیس یہ نو دائی سیلف کا جو کانسیپٹ ہے یہ بہت اہم ہے اور ظاہر ہے اگر ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے یہ کہیں کہ یہ جو ایک کنزیومر بینکنگ کا کورس ہے اس میں یہ سیلف ڈیولپمنٹ آپ نو دائی سیلف اس کی جو باتیں کر رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے تو اس میں صرف یہ ایک چھوٹی سی سبمیشن ہے کہ ایٹ دی اینڈ وی ایز اے یہ ہم ایک وہ ہیں ہم اس کا حصہ ہیں ہم اس سے باہر نہیں ہیں اگر ہم نے کچھ کل کو اس آبجیکٹیو کے تحت اس کورس کو مکمل کرنے کے بحت نہ نہ صرف یہ کورس بلکہ ایم بی اے کے مکمل کرنے کے بعد جب ہم نے ایک سوسائٹی کا اپنے آپ کو ایک فعال آپ کہہ لیں رکن بنانا ہے تو اس, کی, اس کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس کو ہم کس حد تک لے کے جا رہے ہیں اور جب ہم یہاں آتے ہیں ریفلیکشن کی بات کرتے ہیں تو یہ چیزیں بھی اہم ہو جاتی ہیں کہ جہاں ساتھ ساتھ ہم نے یہ ٹیکنیکل نالج گین کرنی ہے لیکن اس نالج کو ہم نے اپلائی کس طرح کرنا ہے اور ریفلیکشن کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ابھی تک جو ہم نے لرن کیا ہے آنے والے وقت میں موجودہ وقت میں اس کی کیا ریلیونس ہے ہم یہ دیکھیں کہ اس کو کیا ہماری جو زمشنز ہیں وہ فرسودہ تو نہیں ہو چکے وہ آؤٹ ڈیٹڈ تو نہیں ہو چکے اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں چینج کی ٹرانسفارمیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ چیز بھی سامنے آتی ہے کہ جو مدر نیچر ہے جو یونیورس ہے اٹس اے گریٹ ٹیچر اور یہ انفیکٹ ہمارا مذہب اور دوسرے مذاہب بھی جو اس کتاب میں بتایا گیا ہے جو ٹریڈیشنل جو وہ ہیں وہ اس چیز کی طرف ایمفسائز کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو ایک کریٹیوٹی کا ایلیمنٹ ہے انسان کے اندر جو کریشن لے کے آتا ہے وہ ایک انورڈ باؤنڈ جرننگ ہوتی ہے ہمیشہ جو بڑی بڑی انوینشنز ہوئی ہیں بڑی بڑی کریشنز ہوئی ہیں وہ لوگ انہوں نے اپنی انر ورکنگ کو ریلیٹ کیا اپنے آؤٹر ورکنگ کے ساتھ تو یہ ایک فلاسفیکل کانسیپٹ لگتا ہے تھیورٹیکل کانسیپٹ لگتا ہے اور میں بی انہیں سبجیکٹ لائک کنزیومر بینکنگ آپ کہہ سکتے ہیں اس کا یہاں کیا ریلیونس ہے لیکن ہمارا خیال ہے کہ اگر اس چیز کو آپ جب غور کریں گے اس چیز کے اوپر تھوڑی سی توجہ دیں گے تو یہ چیز سامنے آ جائے گی کہ ہاں جب تک ہم ایز اے ہول ایز اے انڈیویجل اینڈ الٹیمیٹلی جیسے بار بار کہا جاتا ہے ایز اے کمیونٹی ایز ٹیم ایز گروپ اگر یہ چیزوں کو ڈیولپ نہیں کرتے تو پھر وہ جو والی بات ہے کہ ہم لوگ اس جو ارتقاء کی جو ایک طرح سے اگر دوڑ اس کو کہہ لیں یا ارتقا کا سفر ہے آگے بڑھنے کا اس میں ہم لوگ پیچھے رہ جائیں گے اب ہم جب جب اس چینج کی بات کرتے ہیں ریفلیکشن کی بات کرتے ہیں تو اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس کو کس حد تک اس میں اپلائی کر رہے ہیں اور کس حد ہم کانشیس ہیں ظاہر یہ ایک ایسا آپ کہہ لیں کہ ایکشن ہے ایسا پروسیس ہے وچ از گوئنگ جیسے میں نے آپ سے کہا اور ضرورت اس چیز کی ہے یا اپنی سیلف اویئرنیس کو سیلف ڈیولپمنٹ کو بھی ہم ساتھ ساتھ وہ کریں اور اس میں مقصد صرف پروفیشنل ڈیولپمنٹ کا نہیں ہے اور دیکھا گیا ہے اگر ہم پروفیشنلی ڈیولپمنٹ کی بھی بات کرتے ہیں تو ہماری پرسنالٹی ایز اے ہول ہی اس کا حصہ ہوتی ہے اور سیلف ڈیولپمنٹ کے بغیر اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ پروفیشنلی آپ ڈیولپ ہو گئے ہیں تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ دیر ہیز ٹو بی بیلنس امنگ دا پروفیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ سیلف ڈیولپمنٹ اور ٹو بی ویری فرینک Uh, اگر آپ نے سیلف ڈیولپمنٹ کی طرف سیلف اویئرنیس کی طرف توجہ نہیں دی تو آپ کی جو پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی نامکمل ان ہوگی تو جب ہم نے یہ سب ریفلیکشن کی بات کی یہ سارا آپ کے ساتھ شیئر کیا اور ہم نے جو ٹاپک کی طرف آتے ہوئے جو کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم ایک کے اسٹڈیز کے حوالے سے شیئر کریں گے آخر میں یہ دیکھیں ہم آپ کے ساتھ جو شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آر یو اور اے لرنر یہ ایک امپورٹنٹ ڈفرنس ہے یہ بھی ایک ظاہر ہے ہم شروع سے بات کر رہے ہیں لرننگ پروسیس کی کہ ہم نے نالج انفارمیشن لینی ہے نالج گین کرنی ہے اور پھر انڈرسٹینڈنگ اور وزڈم کے سٹیج پہ آنا ہے تو یہ یہاں وہی فرق ہے کہ جب ہم نالج کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے نالج گین کر لی اور یہ کافی ہو گئی تو وہاں پھر یہیں پر ایک طرح سے آپ کے اس میں سٹاپ آ جاتا ہے تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ لوور سٹیج سے لرنر سٹیج پہ آئیں اور جیسے کہ آپ سلائڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کا فرق بتایا گیا ہے کہ کیا ڈفرنس ہے اور آپ خود اپنے آپ سے سوال کریں کہ آئی ایم آئی اے نوئر آئی ایم آئی اے لرنر اور اس کا اہم فرق ہے کیونکہ صرف نالج کو اگر آپ نالج کے حد تک محدود رہیں گے تو آپ اس کے اندر ایک طرح سے بند ہو جائیں گے اور اس کا فائدہ نہیں ہوگا اب لرنر کا جو سٹیج اس سے ایک آگے ہوتا ہے کہ جب آپ ایک تو یہ اوپنلی ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ اف یو ڈونٹ نو یو سی آئی ڈونٹ نو اور اس میں آپ دوسروں کی اس سے انفلوئنس ہونے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ آن دا اندر ہینڈ جو نوور ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے جو اس کی نالج ہے وہی سب کچھ ہے اور بعض دفعہ نوور جو ہوتا ہے ایون اس کو نالج نہیں بھی ہوتی تو وہ یہ پریٹینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو نالج ہے تو یہ ایک اہم فرق ہے اور اس کے بعد جو لرنر ہوتا ہے وہ اپنی نالج کے اس کے اندر کنفائنڈ نہیں رہتا بلکہ وہ اپنی نالج کو نہ صرف شیئر کرتا ہے بلکہ وہ یہ کہتا ہے وین آئی ڈونٹ نو تو ہی وانٹس ادر پیپل he is ready to get influenced usko ye complex nahi hota ki kisi ne agar usko batana hai to wo jab sawal karta hai ki i don't know to he is ready to he or she is ready to accept others opinion as well aur usme fir wo jo dialogue ka concept hai ki na sirf wo apni opinions ko apni usko open mein leke aata hai advocate karta hai balki wo inquire bhi karta hai dusron concept of advocacy and inquiry ka jo dialogue mein hai usko ek tarah se activate karta hai to kuch جو پوائنٹس ہے آپ کے ذہن میں آگیا ہوگا کہ جو بڑے سیٹل پوائنٹس ہیں بٹ دیز امپورٹنٹ اور بعض اوقات اور اکثر ہم سب اس, اس کا شکار انکانشیسلی رہتے ہیں کہ ہم جی ہمیں بہت نالج ہے ہمیں نہیں پتا تو سوال اس کا یہ ہونا چاہیے کیا نالج کو ہم نے لرننگ میں کنورٹ کیا یا نہیں اور ہماری اپروچ جو ہے ایز انڈیویجول صرف نوور کی حد تک ہے یا ہم لرنر بھی ہیں تو اس ریفلیکشن کے ٹاپک پہ جو ہم نے آپ کا کچھ وقت لیا کیونکہ یہ ہم نے بتایا کہ ایک طرح سے موقع بھی تھا کہ ہم نے اپنے 23 تھری ہاف ویک کمپلیٹ کیے تھے تو وی جسٹ وانٹیڈ ٹو ہیو اے پاز آن دی سبجیکٹ اینڈ سے کہ اچھا جی ریفلیکٹ کریں کہ ہم نے کیا کہ آئی ایم شور کہ جو میں نے آپ کے ساتھ یہ جو تھاٹس شیئر کیے ہیں خاص طور پہ پر اس پرزنس جو بک ہے اس کے حوالے سے دے آر ناٹ آل ایگزاسٹو دے آر لاٹ ٹو لرن اباؤٹ دیٹ اور خاص طور پہ اگر وہ کتاب پڑھنے کا آپ کو موقع ملے گا تو اس سے آپ کو انداز ہو, اندازہ ہوگا کہ اس کے اندر کتنی ڈیپتھ ہے کتنا اس کے اندر ایک طرح سے میٹیریل ہے اور کتنا وہ یوزفل ہے اور ظاہر ہے یہ کتاب پیورلی تھیوریٹیکل نہیں ہے یہ جو بیسڈ ہے وہ ایکچولی real life cases پہ جنہوں نے اچیومنٹس اور real life اچیومنٹس کی ہیں جنہوں نے پوری کمیونٹی کو پوری ایک ہیومن سوسائٹی کو امپیکٹ کیا تو میں آپ سے ارج یہی کروں گا اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کریں آئیے ہم اپنے جو سبجیکٹ ہے اس پہ آتے ہیں جو بیس آف دا پیرمڈ مارکیٹ کا جو کانسیپٹ ہے جس کو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اور اب ہماری کوشش ہوگی کہ اس سے اور اگلے لیکچر میں اس کو ہم کنکلوڈ کریں اور ہمارے جو نیکسٹ ٹاپکس ہیں ان کو لیں لیکن ضرورت اس چیز کی محسوس کی گئی کہ اس کو مختلف پرسپیکٹو سے لیا جائے ہم نے جو رپورٹ آئی ایس سی کی تھی آپ کے ساتھ شیئر کی اور ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ اس کا کانسیپٹ کیا تھا اور بہت تفصیل میں یہ ایک دوسری رپورٹ ہے جو ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ ہے انہوں نے بھی دو سو کہ ایک طرح سے کیس اسٹڈیز کو لینے کے بعد یہ رپورٹ پرپیئر کی گئی ہے یہ رپورٹ بھی کافی ریلیونٹ ہے اور اس کے جو رپورٹ کے جو آپ کہہ کہ انالیسز ہے جو اس رپورٹ کی فائنڈنگز ہے وہ بہت زیادہ آپ کہیں لیں کہ یہ بی او پی کے اس کے اندر اس کی اپلیکیشن ہے یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کچھ اوورلیپنگ ہو جو ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کچھ ریپیٹیشن بھی ہو لیکن مقصد یہ ہے کہ اس سبجیکٹ میں رہتے ہوئے جو اس سبجیکٹ اس ٹاپک کی جو اسپرٹ ہے فائنینشیل ایکسکلوژن کو اس حد تک آپ کے ساتھ ہائی کیا جائے شیئر کیا جائے کہ آپ تھوڑا اندازہ لگا سکیں کہ جب ہم کنزیومر بینکنگ کی ان پرٹیکولر یا بینکنگ ان جنرل کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس سوسائٹی کا حصہ ہیں اور یہ جو کنزیومر یہ جو بینک بیس آف دا پیرامڈ کا جو سیگمنٹ ہے ہم آپ سب اس کا حصہ ہیں ہمارے ارد گرد یہ ہو رہا ہے اور پاکستان میں ہم نے آپ سے اس دن جو لاسٹ لیکچر میں کچھ نمبرس کچھ اسٹیٹس شیئر کیے تھے بڑے آپ کہہ لیں کہ اہم نمبرز ہیں کیا اپنے آپ سے ہم سوال کریں کہ وہ جو نمبرز نہیں ہیں وہ سٹیٹس ہیں وہ فیکٹس ہیں کیا ہم اپنے آپ کو ان فیکٹ سے دور رکھ سکتے ہیں کیا ہم ان فیکٹ سے اپنے آپ کو الوف رکھ سکتے ہیں تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اگر ہم صرف کنزیومر بینکنگ کی بھی بات کریں تو اس ایلیمنٹ کو اس سیگمنٹ کو ہم اسی کرائی میں دیکھیں اسی کانٹیکٹس میں لیں نہ صرف کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ جی جو کنزیومر بینکنگ کا جو ٹاپک ہے ہم ایک کنزیومر بینکر کے حوالے سے ظاہر ہے میرا جیسے آپ کو پتا ہے بیک گراؤنڈ بینکنگ کا ہے لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ یہ جو آپ کے ساتھ اس سبجیکٹ میں چیزیں شیئر کیا جائیں وہ مختلف پرسپیکٹو کے ساتھ شیئر کی جائیں not as a banker but as a common uh, uh, member of the society as a student as well as a learner as well and other stakeholders ہولڈر ایز ویل جس میں ریگولیٹرز بھی شامل ہیں تو جب ہم اس طرح دیکھتے ہیں تو پھر اس اسٹڈی کی اور اس کو ذرا ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنے کی ہمارے آپ کے پاس جسٹیفیکیشن ہوتی ہے فرینکلی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کی لیکن جب ضرورت ہوتی ہے کلیریفیکیشن کی کہ ہاں ہم یہ ٹاپک کیوں پڑھ رہے ہیں ہم اس کو پہ کیوں وقت صرف کر رہے ہیں تو اس کلیریفیکیشن کے بعد آپ کو بھی اس چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے اور ہم سب کو ہو جانا چاہیے کہ اس کے جاننے سے ہماری جو لرننگ کا جو پروسیس ہے اور کنزیومر بینکنگ سے جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان کے اندر اگر کسی حد تک ایک تھوڑی سی ڈیپتھ آئے گی اس کے اندر کسی حد تک جو ایک انسائٹ ڈیولپ ہوگی وہ ہمیں اس کو مزید اپنی اس لرننگ کو اور اس کو اپلائی کرنے میں ہیلپ کرے گی جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ماڈل ہے سارٹ sort آف of یہ ہے کہ جی فریم ورک ہے انویشن کا جی جو اس فریم ورک کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اس کے اندر پانچ ٹاپک ہیں اور پانچ ٹاپکس میں یہ ہے کہ آپ نے لائف انریچنگ جو انریچمنگ آفرنگس دینی ہے جو products آ رہا ہے دوسرا اس کا یہ ہے کہ آپ نے جو سپلائی چین ہے اس کو ریکانفیگر کرنا ہے پورا کانسیپٹ آپ نے چینج کرنا ہے اگر آپ بینک کی بات کریں یا لیکن ہم صرف بینکنگ کی نہیں بات کر رہے ہیں. یہ جو فریم ہے اٹ اپلائز ٹو آل بزنسز انکلوڈنگ دا بینکنگ اس کے بعد اس میں جو تیسرا ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو مارکیٹنگ ہے اس کو صرف پرسوسو اپنے پروڈکٹس کی سیلنگ کے حوالے سے نہیں کرنا بلکہ اس میں آپ نے ایجوکیشنل ایلیمنٹ لے کے آنا ہے اس میں آپ نے کمیونیکیشن کا ایلیمنٹ لے کے آنا ہے اس کے اندر جو چوتھا ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کریٹو کولوبریشن یہ چیز بار بار ذکر ہوئی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بینکنگ میں اور کنزیومر بینکنگ میں خاص طور پہ آپ ہم نے جو شروع میں بینکنگ جینیرک بزنس ماڈل کی اور اس کے بعد بینکنگ بزنس ماڈل کی بات کی تھی تو اس میں کولابریشن کا الائنس کا پارٹنرشپ کا بار بار ذکر آیا تو, تو یہ بھی چیز وہیں پر ہے لیکن یہاں پر جو ہم براڈر کانٹیکس میں دیکھ رہے ہیں کہ دوسری انڈسٹری کی جو پلیئرز ہیں ان کو بھی uh, جو انوویٹو کولوبریشن کی ضرورت ہے اور اس کے بعد جو ایک طرح سے کہہ کہ اوور آل اس کا ویو ہے کہ یو ہیو ٹو ان شکل دا آرگنائزیشن ان کا کانسیپٹ یہی ہے کہ اس کے اوپر ایک طرح سے جو ہم نے سیلف امپوزڈ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں یا ہم نے اس کے اندر آپ اپنے آپ کو کہہ لیں بند کیا ہوا ہے ہم نے اس سے نکل کے باہر آنا ہے اور ظاہر ہے اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہی ہے کہ یہ صرف ان کے فائدے کی بات نہیں ہو رہی جب ہم ان کے ساتھ بزنس کریں گے ان کی ضروریات کو میٹ کریں گے اور یہ فریم ورک کو سامنے رکھیں گے تو ظاہر ہے اس سے ون ون سیچویشن فار آل دا پلیئرز اس میں سوسائٹی کے جو دوسرے سٹیک ہولڈرز ہیں کسٹمرز ہیں کنزیومرز ہیں ریگولیٹرز ہیں ہم آپ سب ہیں اس کا حصہ ہیں سوسائٹی کا تو اس کو سامنے لانے کا مقصد یہی ہے کہ اس اوور آل کانسیپٹ کو سامنے لایا جائے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے اور یہ جو اسٹڈی ہوئی ہے دو کی اس میں ظاہر ہے جو سکسس سٹوریز ہیں ان کو دیکھا گیا ہے اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان پانچ ایریاز کے اندر انہوں نے گائڈ لائنز اور سجیشنس ظاہر ہے سپورٹ کے اندر دی ہیں وہ ہم بریفلی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ دیکھیں گے کہ اس کی اپلیکیشن پاکستان میں کس حد تک ہوتی ہے ظاہر ہے کہ یہ جو کنٹریز ہیں جن کا اس میں بہت آپ کہہ کہ بہت فریکونٹلی ذکر آیا ہے کنٹریز لائک بنگلہ دیش انڈیا افریقن کنٹریز ہیں اور لیٹن امریکن کنٹریز ہیں ان کی جو ڈیموگرافکس ہیں یا ان کی ایک طرح سے کہ جو بہت ساری چیزیں ہیں اگر ڈیموگرافکس آپ نہیں نہ کہیں تو انکم کے حوالے سے کنسٹینٹس کے حوالے سے سوسائٹی کی پرابلمس کے حوالے سے ہم سے کافی حد تک ملتی جلتی ہیں تو اس فریم ورک کو جب ہم سامنے رکھیں گے تو ہمیں یہ موقع بھی ملے گا کہ اس کو ہم دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو اس کا سیٹ اپ ہے اوور اور اس کے ساتھ ساتھ بینکنگ کا ہم اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ظاہر ہے یہ جو فورم ہے ورلڈ اکنامک فورم آپ سب جانتے ہیں کہ ہر سال ڈیوس میں اس کی میٹنگ ہوتی ہے اور اور اوور دا ورلڈ جو کہہ لیں آپ ڈیسیجن میکرز ہوتے ہیں اوپینین میکرز ہوتے ہیں ہیڈ آف دا سٹیٹس ہوتے ہیں فائنانس منسٹر اکانومسٹ اور بڑا میجر انڈسٹری کے پلیئر اس کے اندر شرکت کرتے ہیں تو اس فورم کی بھی جو آپ کہہ لیں ریپورٹس جو ہیں جو ان کی انالیسز ہیں بہت یوزفل ہیں بڑی انفارمیٹیو ہیں اور یہاں پر بھی آپ کو یہ ہم ایک طرح سے ارچ کریں گے آپ کو ریکمنڈ کریں گے کہ ورلڈ اکنامک فورم کے ویب سائٹ پہ جائیں ان کا ایڈریس آپ کو ظاہر مل جائے گا اور وہاں جا کے دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا کتنا کام کیا اور کیا کام کر رہے ہیں کہ ان کا جی بھی مقصد یہ ہے کہ دنیا میں جو پوورٹی ہے اور وہ جو ہیو اور ہیو ناٹس کا فرق ہے جو گیپ ہے اس کو کس حد تک رموو کیا جائے تو اس میں خاصا کام ہوا ہے اس میں بڑے ڈیڈیکیٹیڈ لوگ کام کر رہے ہیں جو اپنی فیلڈ کے ایک طرح سے ایکسپرٹ ہیں اور انہوں نے بڑی اس کے اندر آپ کہیں کہ دی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں آئیے اب اس میں جو پہلا آپ نے دیکھیں کہ کریٹنگ لائف انہانسنگ آفرنگس اس کا کانسیپٹ یہی ہے کہ جو آپ پروڈکٹس اینڈ سروسز دے رہے ہیں کیا وہ جو بیس آف دا پیرامڈ کا وہ جو لو انکم گروپ کے لوگ ہیں کیا ان کو جو پروڈکٹس دینے سروسز دینے ان کی کوالٹی آف لائف اس امپروو ہو رہی ہے نہیں اب دیکھیے یہاں پر یہ کانسیپٹ آپ کو ذہن سے نکالنا پڑے گا کہ جو اکثر بزنسز بڑی کروڈلی یا بڑا روڈلی کہہ دیتے ہیں کہ وی آر ناٹ ان دا سوشل بزنس سوشل سیکٹر دیکھیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس مائنڈ سیٹ کو چینج کیا جائے پروڈکٹس اینڈ سروسز آفرنگ کو اس طرح ڈیولپ کیا جائے کہ لوگوں کے اس کے اندر یہ کانٹریبیوٹ کریں ان کی اس کے اندر اور ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ پروڈکٹس وغیرہ جو ہے یہ ڈیولپڈ اکانومیز میں اس کو جب لے کے آتے ہیں تو آپ کو اڈیپٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کو جو لوگوں کے اس میں ظاہر ہے جب یہ چیز اڈیپٹیبلٹی آئے گی اور وہ لوگ جب آپ کی انٹیگریٹ ہوں گے آپ کی فارمل اکانومی میں تو اس کا ملٹیپلائر افیکٹ ہوگا جو اکانومی جو سیگمنٹ آف دا پاپولیشن اگر ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھے گا اور ہم نے شروع میں اگر آپ کو یاد ہو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ میں بھی اس چیز کو دیکھا تھا کہ جب یہ اوورال آل آپ کی سوسائٹی میں جو ایک چیز امپرومنٹ آتی ہے تو اس کا امپیکٹ سب کو ہوتا ہے تو کل آپ کو بھی ایز اگر بزنس ہی کی ہم بات کریں تو آپ کے لیے اپارچونیٹیز جنریٹ ہوں گی آپ کے لیے اور زیادہ آپ کو وہ ملیں گے کہ جو آپ اپنی بزنس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر بہتری لا سکتے ہیں پروفٹیبلٹی کے کانٹیکٹس میں تو اس لحاظ سے یہ جو لائف انہانسنگ آفرنگ کا کانسیپٹ وہ یہی ہے کہ آپ اس میں صرف لوگوں کو نہیں فائدہ پہنچا رہے بلکہ آپ پوری سوسائٹی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں گے جو گائڈ لائنز ہیں وہ تین ہیں کہ پرائز فار دی بجٹس آف دا نیکسٹ بلین یہ بہت اہم ہے جب ہم اس گائڈ لائن کی طرف دیکھتے ہیں یا اس گائیڈ لائن کے تحت یہ چیز سامنے آتی ہے کہ پرائز فیکٹر امپورٹنٹ ہوتا ہے زیادہ اس میں اور جب ہم لوئر انکم کی بات کی تو جب تک آپ اس کو اپنے تو آپ کا جو کاسٹ اسٹرکچر ہے اس کو آپ نے کرنے کی ضرورت ہے اور یہاں یہ صرف کہ جی ہمارے لیے پروفٹیبل نہیں ہے یا وائبل نہیں ہے یہاں وہ کافی نہیں ہے جب آپ اس سیکٹر کو ایک طرح سے آبجیکٹو بنا لیتے ہیں اٹینڈ کرنے کا تو اپنے پروڈکٹس کو آپ نے اسی طرح سے کاسٹنگ اور پرائسنگ اس کی اس طرح کرنی ہے کہ اس کو آپ دیکھیں ٹیلر کریں کہ یہ چیز بار دفا بار رہا کہی گئی ہے کہ اس کے اندر جو پوٹینشل ہے جو والیوم ہے وہ اگر آپ لوور مارجن پہ بھی کام کر رہے ہوں گے تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ جو ہائی ہے وہ آپ کو کمپنسیٹ کرے گا آپ کی باٹم لائن کے لیے تو اس کو جب پرائسنگ کو آپ نے اس طرح دیکھنا ہے اور اس کے اندر مختلف اگین کی سٹڈیز میں چیزیں سامنے آئی ہیں کہ جو مختلف انڈسٹریز ہیں انہوں نے بڑا ایک طرح سے اس چیز کو مد نظر رکھا ہے ایون اگر فائنینشیل اس کے اندر بھی آئی ہیں تو جنہوں پروڈکٹس کو کیا ہے اس میں جو لیڈ لی ہے وہ لی ہے ٹیلی کام کمپنیز نے انہوں نے اپنے ایسے پیکجز آفر کیے ہیں کہ اس کو جو لو انکم گروپ ہے اس کو ایڈریس کیا ہے ان کو اس قسم کے آپ کہہ لیں کہ ریچارج کے جو چارجز وہ کم کر دیے ہیں یا انہوں نے انیشل جو ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ اور جو پروڈکٹس ہیں کہ اس کے اندر پرائسنگ کو اس طرح رکھا گیا ہے کہ اس میں اپنا انہوں نے جو کہہ لیں کہ جو مارجن ہے کم رکھا ہے تو جب یہ سب چیزوں کو آپ دیکھیں گے تو پرائسنگ کا چیز اہم ہو جاتی ہے اس کے بعد جو نیکسٹ ہے کہ آپ نے پروڈکٹس جو ٹیلر کرنے ہیں جو آفرنگز ہیں وہ آپ کوالٹی کو امفسائز کریں یہ ایک اہم پہلو اس لحاظ سے ہے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ آپ کہتے ہیں جی جو لور اینڈ کے لوگ ہیں جو غریب بیچارے ہیں آپ ان کو پوئر کوالٹی بھی دے دیں تو وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے ایسی چیز نہیں ہے ان کا بھی کانشیسنیس جو ان کا اویئرنیس لیول ہے وہ اتنا ہی ہوتا ہے کوالٹی کے حوالے سے جو دوسرے ہائر جو انکم سیگمنٹس کا ہوتا ہے تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ ان کو بی فیئر ٹو دم اور ان کو وہی کوالٹی دینے کی کوشش کریں ظاہر ضرورت آپ کو آپ کی اوپر جو ذمہ داری آتی ہے کہ آپ اپنا جو سٹرکچر ہے جو آپ اپنا جو سیٹ اپ ہے جو آپ کا سسٹم ہے جو آپ کی کاسٹنگ ہے وہ اس طرح آپ رکھیں کہ اچھی ان کو ریزنیبل فیئر پرائز دینے کے بعد بھی آپ کو ایز اے بزنس وائبل نظر آ رہی ہے لیکن آپ ان کو کوالٹی بھی دے رہے ہیں کوالٹی میں کمپرومائز نہیں کر رہے اور اس چیز کا یاد رکھیں کہ یہ جو کمیونٹی ہوتی ہے یہ ویل well نٹ کمیونٹی ہوتی ہے ان کے آپس کے اندر بہت لنکیجز ہوتے ہیں کمیونٹی کا کانسیپٹ ہوتا ہے اور اگر آپ نے کسی ایک کمیونٹی کو انفیریئر کوالٹی کی گڈ سپلائی کی تو وہ ایک ورڈ آف ماؤتھ کے طرح جائے گا اور اس کا امپیکٹ آپ کے بزنس پہ آپ کی ریپوٹیشن پہ آئے گا تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ کوالٹی کو کمپرومائز نہ کریں آپ ان کو جو پروڈکٹس دیں اس کے اندر اس چیز کو مد نظر رکھیں اور ان کو آپ ایک طرح سے رسپیکٹ دیں اس, اس, اس کے اس کو کہ دے آر ایک کوالٹی کانشیس اینڈ دے شوڈ ناٹ بی اٹس سارٹ آف آپ کہہ لیں کہ یہ کروڈ ٹو سیک ون شوڈ ناٹ ٹیک دیم فار رائٹ ضرورت اس چیز کی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو انوائرمنٹلی سسٹینیبل اپروچز ہیں ان کو بھی کرنے کی ضرورت ہے وہ کس لحاظ سے ہیں کہ جب یہ آپ دیکھیں کہ ان کا جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ جب امپروو ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ایگزسٹنگ سورسز ہوتے ہیں جو پبلک سیکٹر کی طرف سے آپ کہہ لیں کہ اس میں واٹر ہے الیکٹریسٹی ہے ہیلتھ سروسز ہے سینیٹیشن ہے اس کے اوپر پریشر آنا شروع ہوتا ہے تو کیا ایز اے بزنس آپ ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھ رہے ہیں کیا یہ جو ان ریسورسز کے اوپر پریشر آیا ہے جو انوائرنمنٹ جو ہے جو امپیکٹ ہو رہی ہے آپ نے اپنے اپروچز میں ان کو بھی مد نظر رکھا ہے اور آپ ظاہر ہے اپنے آپ کو اس چیز سے الوف نہیں رکھ سکتے آپ اپنے آپ اس کو سیپریٹ نہیں کر سکتے تو ضرورت اس چیز کی ہے ایون ایز اے بزنس وائل ایون ان بینکنگ ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ کیا ہم انوائرمنٹل ایشوز کو بھی اور اس میں جو سسٹینیبلٹی کا کانسیپٹ ہے اس کی اپلیکیشن سارے انڈسٹری کے پلیئرز پہ ہوتی ہے چاہے وہ بینکنگ ہو مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہو یا کوئی اور پروڈکٹس بنانے والے ہوں تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو انوائرمنٹ کی سسٹینیبلٹی ہے اپنے اپروچز میں آپ اس کو بلٹ ان کریں اور اس چیز کا خیال رکھیں تو جب ہم یہ لائف انہانسمنٹ کی جو بات ہم نے کی تین گائڈ لائنز کو سامنے رکھا تو اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان میں جو مختلف انڈسٹریز ہیں اس چیز کو اپلائی کر رہی ہیں اس میں اگین کو ہم ایک مثال دیتے ہیں آبویسلی کہ ایک ملٹا نیشنل جو پاکستان میں کنزیومر کی کمپنی ہے انہوں نے اس چیز کو بہت افیکٹولی امپلائے کیا ہے اور وہ ولیجز میں جا جا کر ہائیجین کا جو کانسیپٹ ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں اور ان کے جو پروڈکٹس ہیں خاص طور پہ صابن کے حوالے سے ڈیٹرجنٹ کے حوالے سے وہ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ جی یہ جو پرسنل ہائیجین ہے جو صفائی کا کانسیپٹ ہے اس کو وہ لوگوں کو پہلے ایجوکیٹ کرتی ہیں لوگوں کو اس کے متعلق اویئرنیس جنریٹ کرتی ہیں پھر وہ اپنے پروڈکٹ کو سیل ہیں تو دس از ویری اپروچ اینڈ اٹ از ڈیفینیٹلی ہیلپنگ دا کمیونٹی اور رول ایریاز uh, میں ولیجز میں گاؤں میں ہم سب جانتے ہیں کہ جو سینیٹیشن کا جو لیول ہے جو اور دوسرے ہیلتھ کی فیسلٹیز ہے انفارچونیٹلی اس کا کتنا فقدان ہے کس کی کمی ہے تو اس سے کم از کم یہ فائدہ ہوتا ہے کہ لوگ خود جب اویئر ہو جاتے ہیں سینیٹیشن کے پرسنل ہائجین کے فائدے سے تو اکثر وہ خود انیشیٹو لیتے ہیں بجائے یہ کہ گورنمنٹ کا یا پبلک سیکٹر کا ویٹ کریں اپنے محلے کو اپنے اس کو امپروو کرنے کے لیے تو اس کمپنی کے ایفرٹس سے یہ ہوا کہ لوگوں میں کسی حد تک اور یہ خاص طور پہ انڈیا میں دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے بہت افیکٹولی اس کو پروموٹ کیا ہے اور اس کے جو فائدے جو ہیں اور اس کا جو امپیکٹ ہے ولیجز میں آنا شروع ہوا ہے بنگلہ دیش میں اس چیز کا بہت کانسیپٹ ہے تو جب ہمارے نیبرنگ کنٹریز میں یہ چیز انٹروڈیوس ہو سکتی ہے تو وائی ناٹ ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کی اہمیت کو سمجھا جائے اور ہم اپنے صرف بزنس انٹرسٹ کو سامنے نہ رکھیں بلکہ کمیونٹی انٹرسٹ کو جب ہم سامنے رکھیں گے تو پھر ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوگا تو یہ جو لائف انہانسنگ کا جو کانسیپٹ ہے بڑا براڈ ہے اور ہم نے اس کو اپلائی کرنے کے لیے پروڈکٹس کی سروسز اور پرائسنگ کے حوالے سے اور دوسرے چیزوں کے لیے ہماری اپنی تھنکنگ کو پرانے مینٹل ماڈل کو ایک طرح سے بدلنا پڑے گا اور ہماری اپنی سوچ کو بہت وائڈ کرنا پڑے گا تاکہ جو ایک وائڈر ہرائزن ہے وہ ہمارے سامنے آئے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دوسرا جو اس کا ایلیمنٹ ہے اس فریم ورک کا وہ یہ ہے کہ جو سپلائی چین ہے اس کو ریکنفیگر کرنے کی ضرورت ہے اب ہم سب دیکھتے ہیں کہ اس کو بینکوں کا خاص طور پہ اور دوسری اس کا جو فوکس ہے وہ شہر ہیں رورل ایریاز نہیں ہیں جبکہ سکسٹی ایٹ یہ اوور آل گلوبل وہ ہے کہ یہ جو بیس آف دا پیرامڈ کا سکسٹی ایٹ پرسینٹ جو لوگ ہیں وہ جو ہیں رورل ایریاز میں ہوتے ہیں اور باقی تو اتنی سبسٹینشل نمبر جب آتا ہے اور پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا اور ہم نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کیا کہ کتنے لوگ رورل ایریاز کے اندر ڈسائڈ کرتے ہیں تو ضرورت اب اس چیز کی ہے کہ جو سپلائی چین ہے جو کہ ابھی تک ایک طرح سے ڈیولپ کی گئی تھی باہر کی دنیا میں بھی اور ہمارے یہاں بھی جو اس کا کانسیپٹ ہے وہ شہروں تک محدود ہے شہروں کے جو انفراسٹرکچر ہیں شہروں کی جو فیسلٹیز ہیں اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس سپلائی چین کو ری کانفیگر کیا جائے سپلائی چین کا کانسیپٹ آپ سب جانتے ہیں آپ نے کسی یقیناً اور کورس میں پڑھا ہوگا اور آج کل کے زمانے میں بزنسز میں یہ بہت اہم ہوتا جا رہا ہے اور سپلائی چین ان اٹ سیلف ہیز بیکم میجر ٹاپک سبجیکٹ فار ایم بی اے پروگرامس اور اس کے اندر باقاعدہ پوری پوری آپ کہہ لیں کہ ماسٹرس پروگرامس باہر کی یونیورسٹیز میں آفر کیے جا رہے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اور زیادہ اس کی اہمیت میں ہوگا تو جو سپلائی چین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سپلائی چین زیادہ مختلف اس کے حصے ہوتے ہیں اس کے مختلف پلیئرز ہوتے ہیں اس کو کوڈینیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو جب سپلائی چین کی افیکٹونیس کے بعد ہی الٹیمیٹلی جو بزنسز ہیں وہ سکسیس اچیو ہیں اپنے لیے اور دوسرے سٹیک ہولڈرز کے لیے جس میں کسٹمرز بھی شامل ہیں شیئر ہولڈرز بھی شامل ہیں جس میں ظاہر امپلائیز بھی ہیں ریگولیٹرز بھی ہیں اینڈ اوور آل سوسائٹی بھی ہوتی ہے تو سپلائی چین کے کانسیپٹ کو جب ہم یہاں لے کے آئیں گے تو ہم نے اس کو ری ریکنفر اس سینس میں کرنا ہے کہ ہم یہ دیکھنا ہے کہ جو اس میں آپ نے ڈسٹریبیوشن کرنی ہے جس میں آپ نے سورسنگ کرنی ہے اس میں آپ نے کیا تبدیلیاں لے کے آنی ہیں کیونکہ جب آپ میجر سٹیز کے اندر شہروں میں آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ڈائنامکس ڈفرینٹ ہوتی ہیں لیکن جب آپ گاؤں کا رخ کرتے ہیں رورل ایریاز کا رخ کرتی ہیں تو یہ ساری جو آپ کہہ لیں کہ ڈائمنڈ ایکسچینج ہو جاتی ہیں تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ساری انڈسٹریز اور یہ جو اسٹڈیز ہیں جو دو سو کے اسٹڈیز اس میں ان کنٹریز میں دیکھا گیا ہے کہ جو سکسیس اسٹوریز ہیں انہوں نے ایک تو یہ کہ سورسنگ جو تھی وہ لوکل کرنی شروع کی اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے کاسٹ فیکٹر کو بھی مد نظر رکھنا ظاہر ہے ایز اے اگر کاسٹ افیکٹونیس نہیں آ رہی ہے تو آپ کے لیے فرنکلی یہی نہیں ہے کہ انسینٹو نہیں ہوگا بلکہ اس وائبلٹی آف دا بزنس کو بھی جسٹیفائی کرنا پڑے گا ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کے اندر جو کنٹرول ایلیمنٹ ہے اس کے اندر جو ٹریڈ آفس ہیں کاسٹ کے اور کوریج کے اور اس کے آپ نے اس کو مدنظر رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایٹ لو ولیومز اینڈ پروسیس وائبلٹی ہے یا نہیں تو یہ اوور آل کانٹیکسٹ ہے جس کے لیے اس چیز کو ریکنفیگر کرنے کی ضرورت ہے اور سپلائی چین کو آپ دیکھیں اچھا اس میں سپلائی چین کے جو مین کانسیپٹس ہیں وہ تو وہی رہتے ہیں اور وہاں یہاں وہی بات اب اپلائی ہوتی ہے کہ اس کے فنڈامنٹلز وہی رہیں گے لیکن آپ نے ایگزمشنس کو آپ نے چینج کرنا ہے ایگزمشنس کو آپ نے ریڈرا کرنا ہے اور آپ نے ریسیس کرنا ہے کہ جب ہم ایک رولر ایریاز کو کریں گے اور اس میں ظاہر ہے آپ کی وہ پالیسیز جو شہروں کے اندر اپلائی ہو رہی ہیں جو شہروں کے اندر اپلیکیبل ہیں وہ رورل ایریاز میں نہیں ہوں گی تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اس چیز کو دیکھیں پرائسنگ کے حوالے سے سٹاکنگ کے حوالے سے اور اوورال جو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں کوالٹی ریکوائرمنٹس کو میٹ کرنے کے لیے تو آپ اس کو کریں اس میں جو گائیڈ لائنس دیکھی دی گئی ہیں وہ یہ تین آپ کے سامنے ہیں پہلی چیز جو ہے یو ہیو ٹو سورس فرام لوکل پروڈیوسر دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ اس لیے کہ یاد رکھیں کہ جب آپ لوکل پروڈیوسرس کو کسے سورس کریں گے جب آپ ان کو اپروچ کریں گے تو اس میں جو ایک اہم ایلیمنٹ ہے کہ اس لوکل پروڈیوسر جو کہ اس کمیونٹی کا حصہ ہیں ان کو ایک سینس آف پارٹیسپیش پارٹیسپیشن ملے گا اور ظاہر ہے جب ان کا سینس آف پارٹیسپیشن ہوگا تو وہ اوور آل اس کا امپیکٹ کمیونٹی کے دوسرے لوگوں پر بھی آئے گا اور اس چیز کی ضرورت اس لیے بھی محسوس کی گئی ہے کہ جب لوکل آپ سورسنگ کرتے ہیں تو اس میں کاسٹ افیکٹونیس کا ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے اس میں کوالٹی کنٹرول بھی آپ کے قریب ہوتی ہے آپ کے سامنے ہوتی ہے اور پھر ہے آپ جہاں سے سورسنگ کر رہے ہیں وہ لوکل لوگ ہیں لوکل آپ کہہ لیں کہ وہ تو اس میں آپ کو آپ ان کو اکاؤنٹیبل بھی ٹھرا سکتی ہیں اور ہم جب اس ایلیمنٹ کو دیکھتے ہیں تو اس کی مثال پاکستان میں جیسے جو پاکستان کا جو کاٹن گروئنگ ایریا ہے جو بیلٹ ہے جو تو اس چیز کی ہے کہ یہ بہت اہم کاٹن ہے اس کی آگے جیننگ ہونی ہے اور اس کی آگے ویونگ ہونی ہے اور آپ دیکھیں کہ ایکسپورٹ انڈسٹری میں اس کا بہت بڑا کانٹریبیوشن ہے تو اس کو آپ ساتھ ساتھ جب سورس کر رہے ہیں تو وہ انڈسٹری جو اس کی الائیڈ ہیں وہیں ہی ڈیولپ کریں لوگوں کو جاب اپورچونیٹیز بھی ملے گی گلوبلی لوگوں کے لیے انسینٹیو بھی ہوگا اور وہ آئندہ بھی جو جو کراپ گرو کرتے ہیں کاٹن کی ان کے لیے انسینٹیو ہوگا ان کے پاس ایک آپ کہہ لیں کہ جو ان کا الٹیمیٹ جو سیلنگ پوائنٹ ہے ان کے سامنے ہوگا پرائسنگ کے حوالے سے بھی اور پھر یہ آپس میں جب آپ کولوبریٹ کریں گے کمیونٹی لیول پہ تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں اور اس لوکل سورسنگ کا جو ایک مثال آپ کو کانکریٹ دی گئی اور دوسری مثالیں بھی سامنے آتے ہیں جیسے جہاں آپ کہتے ہیں کہ ہم لوگ گنا پروڈیوسنگ ایریا اس کے بعد اس کے شوگر پروڈیوس ہوتی آل دو یہ سارے ایریاز آپ کہہ سکتے ہیں کل کو آ, اس, اس میں آتے ہیں کہ جو بڑا جو کارپوریٹ سیکٹر ہے یا کمرشل سیکٹر ہے لیکن اس مثالوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر بیس آف دا پیرامڈ کا جو لور انکم سیگمنٹ ہے یہاں پر بھی یہی چیز اپلائی ہو سکتی ہے کہ آپ لوکل سورسز کو انکریج کریں ان کے ساتھ آپ ڈیل کریں ان کے ساتھ وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن آپ ایوالو uh, کریں جس سے ان کو فائدہ ہو ان کو انسینٹو ہو اور ایک آن گوئنگ پارٹنرشپ ہے جس کی وہ ہو اور ان کو اس کا فائدہ ملے اس کے بعد ٹو براڈن دا ریچ اور اس میں جو ڈسٹریبیوشن چینل کا کانسیپٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ آپ نے شہروں میں رہتے ہوئے تو آپ کے پاس بڑے آپ کہہ لیں کہ ڈیفائنڈ اور ڈیڈیکیٹڈ قسم کے ڈسٹریبیوشن چینلز ہیں آپ کے پاس آپ ٹرانسپورٹیشن کی فیسلٹیز ہیں کمیونیکیشن کی فیسلٹیز ہیں لیکن یہاں دیکھا گیا ہے کہ یہ وہ ایریا ہے جس کو آپ نے جب ڈسٹینسز uh, بہت ہیں جغرافیکل ڈسٹینسز تو اس کو آپ نے کوریج دینی ہے تو جو مثالیں سامنے آئی ہیں لائک کنٹری ان برازیل ایک مشہور جو دنیا میں فوڈ مینوفیکچرنگ کمپنی ہیں انہوں نے کیا کیا کہ وہاں کی لوکل عورتوں کو اپنے پروڈکٹس میل میں بھیجے اور ان سے کہا کہ آپ وہ پروڈکٹس کو ڈور ٹو ڈور جا کر سیل کریں اس طرح جس کو کہتے ہیں لاسٹ مائل آف دا ڈسٹریبیوشن چینل یہ ایک یونیک انہوں نے تجربہ کیا اور اس میں بہت کامیابی ہوئی اس کے ساتھ اگر ہم پاکستان میں اس کی مثال لیں تو اور انڈیا میں لیں یا بنگلہ دیش میں کہ جو ولیجز ہیں جہاں پر نہیں جا لوگوں کو آپ جو آپ کے ڈسٹریبیوشن کے جو لوگ ہیں اب ان کو انہوں نے بائیسیکلس پرووائڈ کی ہیں انہوں نے ان کو موٹر بائکس پرووائڈ کی ہیں تاکہ ان کی ریچ بڑھائی جائے ان کی اپروچ بڑھائی جائے تو یہ جو ایک ہے آپ کاسٹ سیو کر سکتے ہیں بجائے کہ آپ بڑی بڑی آپ وینز یا بڑے بڑے آپ جو کنٹینرز ہیں وہاں پرووائڈ کریں بلکہ لوور لیول پہ چھوٹے لیول پہ یہ چیزیں ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے استعمال کریں تو اس چیز سے ان ایگزامپل سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ اس کو بھی آپ کس طرح لیوریج کر سکتے ہیں کاسٹ افیکٹولی اور اپنی ریچ کو بڑھا سکتے ہیں اس کے بعد یو ہیو ٹو فائنڈ کریٹو ویز ٹو اوورکم دا انفراسٹرکچر کنسٹرینس یا جب ہم انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو وہی لاجسٹکس کی ٹرانسپورٹیشن کی سٹوریج کی ویئر ہاؤسنگ کی بات آ جاتی ہے تو یہ چیزوں کو جب ہم مد نظر رکھتے ہیں تو یقینا ہم سب اس چیز کو فیل کرتے ہیں کہ پاکستان میں جب ایکسٹریم ویدرز ہیں یا بہت زیادہ جب گرمی ہوتی ہے یا بہت زیادہ سردی ہوتی ہے تو اس میں خاص طور پہ جو فوڈ آئٹمس ہیں جو پیرشیبل آئٹمس ہیں ان کی سٹوریج ان کی ٹرانسپورٹیشن ان کی ویئر ہاؤسنگ ایک اہم آپ کہہ لیں کہ وہ اختیار کر جاتی ہے اہمیت ہو جاتی ہے تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس چیز کو بھی ہم دیکھیں اس چیز کو ہم مدنظر نظر رکھیں اور دیکھیں کہ اس کو سارے فیکٹ کو ہم سارے فیکٹر کو کس طرح کمبائن کر سکتے ہیں اور اس کو کس طرح امپروو کر سکتے ہیں ایک بہت مشہور آپ کہہ لیں کہ جو جو پاکستان میں بھی ریسنٹلی انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے انڈیا میں انہوں نے ایک جو ریٹیل سٹورز کا چین جو اسٹیبلش کیا وہاں بڑا انٹرسٹنگ سامنے آیا وہ یہ تھا اس اسٹڈی کے اندر کہ وہ لوگ جو ان کے پروڈکٹس تھے جو مختلف بناتے تھے اور اس کے اندر خاص طور پہ ٹمیٹو کا ذکر آیا کہ ٹمیٹو کی جو پیکیجنگ تھی وہ گنی بیگس کے اندر ہوتی تھی لیکن دیکھا گیا کہ اس کے اندر ویسٹ بہت ان کو نظر آنے لگا اس کے اندر بہت زیادہ لوسز ہونے لگے جب انہوں نے اسٹڈی کی تو پتا چلا کہ جو گنی بیگس کے اندر جب ٹمیٹو آتے تھے تو ورکر جو وہاں کام کرتے تھے وہ اس کے اندر بریک ٹائم کے اندر بیٹھتے تھے یا سو جاتے تھے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ ڈیمیج ہو جاتے تھے تو جب یہ اسٹڈی کے بعد فورن ان کو اندازہ ہوا کہ یہ اس کی جو پیکیجنگ ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اور انہوں نے پھر لکڑی کے کریٹ جو ہے اس کے اندر ایک طرح سے کرنا شروع کیا تو جس کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ جو ڈیمیج تھا جو ویسٹیج تھا یہ ریڈیوس ہو گیا اور انہوں نے تھرٹین پرسنٹ تک اس کو لے کے آ جو کہ پہلے فورٹی پرسنٹ سے زیادہ تھا تو جب ان آپ ایک, ایک, ایک مثال کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے کس طرح اس چیز کو کرنا چاہیے اور اس نے اس چیز کو بھی پروف کیا کہ یو ہیو ٹو تھنک ان اے ڈفرنٹ وے یو ہیو ٹو اپلائی یور تھنکنگ انڈر دا سرکمسٹانسز وچ آر پریویلنگ ان دوز ایریا جو پری ruler رولر ہیں اب اس دوسرے ایلیمنٹ کے بعد جو تیسرا ایلیمنٹ ہے وہ ہے یو ہیو ٹو ایجوکیٹ تھرو مارکیٹنگ اینڈ کمیونیکیشن یہ بھی ایک اہم ایریا ہے اور جب ہم مارکیٹنگ کی کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں صرف وہ ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے آپ پروڈکٹس کو ایک طرح سے پروموٹ کر رہے ہیں بلکہ ضرورت ہے کہ آپ کنزیومرز کو کسٹمرس کو ایجوکیٹ کریں آپ ان کو یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کے پروڈکٹس ہیں اس کا ان کے بینیفٹس کیا ہیں اس کے ساتھ ساتھ کمپنیز کو ضرورت ہے کہ وہ مارکیٹنگ پروگرام اس طرح کریٹ کریں کہ اس میں ایجوکیشنل ایلیمنٹ بھی ہو اس کے اندر برانڈ ریکگنیشن بھی ہو کیونکہ یاد رکھیے کہ ان ایریاز میں ان سیگمنٹس کے اندر برانڈ ریکگنیشن برانڈ رائلٹی بہت اہم رول پلے کرتی ہے تو جب ہم ایجوکیشنل کمپین کی اور پروموشن کی بات کریں گے تو اس چیز کو بھی مد نہ رکھنا پڑے گا یہاں جو گائڈ لائن سامنے آتی ہیں کہ یو ہیو ٹو ریکمینڈیشن جو ہے ایجوکیٹ اباؤٹ پروڈکٹ بینیفٹس یہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ پروڈکٹس کے بینیفٹس کو آپ بتائیں کیونکہ دیکھیں جو بات بار بار کہی گئی ہے اس سیگمنٹ کے لوگ لٹریٹ نہیں ہیں ان کا ایجوکیشنل ان کا جو لیول ہے بتانے کی ضرورت ہے اگر آپ لینگویجز بھی یوز کر رہے ہیں تو وہ جو ہے آپ اس طرح دیکھیں کہ وہ عام لینگویج ہو وہ ظاہر ہے بہت زیادہ وہ نہ ہو اس طرح ان کو اس کا فائدہ ملے اس چیز کو جب آپ مدنظر رکھیں گے اور صرف اپنے پروڈکٹس کو پروموٹ نہیں کریں گے بلکہ ان کے بینیفٹس اس طرح بتائیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کی آپ کے پروڈکٹس کی ریکگنیشن پروڈکٹ کے ساتھ ان کی سامنے آئے گی اور اس کا فائدہ ہوگا یہ اب ہم اس چیز کو آگے بڑھائیں گے اور اس کے باقی جو دو ریکمنڈیشنز ہیں اور دوسرے ایلیمنٹس جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم کور کریں گے اگلے لیکچر میں ٹل سچ ٹائم اللہ حافظ